صلى على الكريم اما بعد اعوذ بالله التسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ہمارے پچھلے درس حدیث میں اس کے سرپرائز بیفن کا ذکر ہوا تھا اس کے پچھلے سے پچھلے درس میں شیتان جو ہے وہ کہاں سے وار کرتا ہے اور قرآن حکیم جو ہے وہ دو ہی قسم کے انسانوں سے دو ہی قسم کی ہستیوں کے ذکر سے یا شیطان کا اس میں ذکر ہے یا انسان کا اس میں ذکر ہے موضوع جو ہے کتاب کا یہی دونوں ہیں اسی سے ڈرایا جا رہا ہے کہاں کہاں سے وار کرتا ہے کیا کیا وائرس لگاتا ہے اس کا علاج کیا میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا مزید گفتگو ہو جائے سب سے پہلی بات یہ کہ شیطان کی اور ہماری دشمنی کیا ہے کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے ہم نے اس کے کسی بچے کو ٹرمینیٹ کروا دیا ہے کوئی اس کی بیٹی کو طلاق دی ہے ہم نے ناجائز یا بساتے نہیں ہیں ہم جھگڑا کیا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دشمن دار ہیں ہم لیکن دشمنی کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا دشمن جو ہے وہ زمین میں نہیں اگتے کوئی وجہ ہوتی وجہ کیا شیطان کی اور ہماری دشمنی کی وجہ کیا ہے اور شیطان کی اور اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے شیطان صاحب نے بڑی عبادت کی ہے اور اسی کو دیکھ آ رہے کہ عبادت کرنے والا کام جاتا ہے میری عبادت انسان کے لیے کافی ہوتی اس کی نجات کے لیے اور اللہ کا محبوب بنانے کے لیے تو شیطان سے زیادہ محبوب ہستی کوئی نہ ہوتی عالم بھی بہت بڑا تھا اور علم پہ بھروسہ کر کے اس نے علم کو یہ اینالائز کیا تھا علم کی جمع تفریح کر کے اس نے یہ بات کہی تھی کہ انا خیر و من میں اس سے بہتر ہوں اس کے علم نے اسے یہ بتایا تھا کہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے تیرا تجربہ زیادہ ہے تومر کے لحاظ سے ہر لحاظ سے سینئر ہے تو پروموشن کا حقدار تو ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس نے اللہ کی بڑی عبادت کی تھی اللہ کے جلال سے بہت واقف تھا جب اللہ کا جلال بیان کیا کرتا تھا تو فرشتے دہشت سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے ایک صاحب نے کہا تھا یہاں درس کے بعد کیجیے آپ کے درس میں دہشت بہت ہوتی ہے مجھے اسے اس یاد آ تو اس دہشت کا ذکر بھی میں آگے چل کے انشاءاللہ کروں گا کہ کیوں ہوتی ہے دہشت تو وہ اللہ کا جلال جب بیان کیا کرتا تھا تو فرشتے دہشت سے بے ہو جاتے تھے تا آم کے جس ویکنسی پر شیطان کی نظر تھی کہ زمین پر حکم چلانے کے لیے زمین پر احکامات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی واشرائے کی ضرورت ہے اور وہ اصل میں وہ سارا کچھ اس کے لیے کر رہا تھا وہ کوالیفیکیشن کے چکر میں تھا جب جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نائب بنایا اور کائنات کی ہر چیز کیونکہ کائنات کا نظام اللہ نے مختلف فرشتے اس کے سپرد کر رکھے جیسے جنت کا در ہے جہنم کا در ہے بارش کی تقسیم ہے رزق کی تقسیم ہے کلیہ توفا کو الْمَوْتِ الموت اللہ جی بھکیلا بیکم کہو تمہیں وفات دیتا ہے ملاک الموت جو تمہارا وکیل بنایا گیا ہے مطلب یہ کہ تمہارا سیکشن جس کو دیا گیا ہے موت کے معاملات کا انچارج جو بنایا گیا ہے وکیل ایک عہدہ بھی ہوتا ہے آرمی میں اللہ تو ہر فرشتے سے جب یہ کہا گیا کہ وہ ڈاؤن ٹو آدم تو وہ فرشتہ اپنے سیکشن کی نمائندگی کر رہا تھا صرف فرشتے نہیں تھے وہ کائنات کی ہر چیز سخر اللہ کم معافی سماوات وا ما فی صرف فرشتوں نے سر نہیں جھکایا تھا کائنات کی ہر چیز نے تمہاری سینیئرٹی تسلیم کی اور تمہارے عہدے او کو تسلیم کیا اللہ شیطان وہ ہے اس پر تو قیامت کیا نا قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو میرے سامنے میری دنیا رک رہی تھی نا اس کی دنیا شیطان کی تو اسے کہا گیا کہ اب تسلیم بھی کرو وہاں اصل میں معاملہ گڑبڑ ہوا شیطان کی ساری عبادات سارے اس کے تقوے کے دعوے سارے اس کے علم کے دعوے ایک امتحان میں وہ پڑا ہے ایک فتنے میں مبتلا ہوا ہے کہ اپنے سے جونیئر جسے تم جونیئر سمجھتے ہو حالانکہ اس کی صلاحیتیں اس نے آزمائی نہیں اب تو ہم اس کے کان کاٹتے ہیں نا تو اس نے جسے جونیئر سمجھا تھا اور اس نے گلا کیا ہے خال بما تنی اللہ جس کے سبب ت نے مجھے اغوا کیا ہے مجھے پسلا دیا ہے جو میرے پھسلنے کا سبب بنا ہے نہ اق او نہ مستقیل میں تیرے سیدھے رستے میں ان کے لیے مورچہ لگا کر بیٹھوں گا ثُمَّ لَا تِيَنَّهُمْ اس نے آدم علیہ اسلام کو سجدہ نہیں کیا سجدہ بھی کون سا سجدہ آپ کو پتہ رکوع بھی سجدے میں گنا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر سجدہ تلاوت کی آیت پڑنے کے بعد آدمی فوراً رکوع کر لے تو اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے وہ, وہ سجدہ نہیں تھا جو آدمی اللہ کو کرتا ہے وہ ڈاؤن بھی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں لوگ ملتے ہیں تو تھوڑا سا جھکتے ہیں یہ کروایا گیا تو اس نے یہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے اس کی ساری عبادت اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی جو آدم کا نہیں وہ میرا بھی نہیں یہاں سے ابتدا ہوئی اور اس نے یہ طے کر لیا اس نے عید کر لیا ڈھکی چھپی بات نہیں کی شیطان منافق نہیں ہے شیطان کافر ہے منافق نہیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے اب عزت کا تیری عزت کی قسم تو زبردست ہے نا زبردستی کی ہے تو نے اس کو بنا دیا ہے میرا انچارج زبدستی ہے نا تیری اسی زبردستی کی قسم تیری عزت کی قسم عزیز میں سب کو اگوا کروں گا اغوائی لفظ اگوا وہاں استعمال ہوا میں نے فتنوں میں ڈالوں پھر اس کے پاس کوئی سرپرائز ویپن نہیں ہے سرپرائز ویپن تب ہی ہو سکتا اس کے پاس جب اللہ کو کوئی پتہ نہ ہوتا میرے بندوں کو کہاں سے مارے گا یہ ٹھیک <تصفح> ہے نا جی اللہ شیطان کا بھی خالق ہے اس سے واقف ہے ہم سے بھی واقف یہاں تک احتیاط کا مشورہ دیا کہ قرآن بھی پڑھنے بیٹھو ناول نہیں کہ بھٹک جاؤ سسپنس جاسوسی ڈائجسٹ نہیں قرآن ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قرآن بھی پرنے بیٹھو تو اللہ کی پناہ لے گا بیٹھنا ہے شیطان سے اتنا خطرنار دشمن ہے یہ تمہارا یعنی قرآن سے بھی تمہیں بٹکا سکتا ہے یہ اور بہت سے لوگ جو بٹکے وہ قرآن حکیمی سے بٹکے قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی انہوں نے مار کھا لیا یہ تو امام ہے نا یہ تو آگے چل اللہ نے بتایا ہے اور شیطان نے چھپایا بھی نہیں والمن <يَنَّهُم> اور دیکھیں وہ منصوبے بنا رہا ہے اور اللہ ہمیں بتا رہا ہے اس نے پلاننگ کی ہے انسان کی کمزوریوں کو دیکھا ہے اس کے مطابق اسٹریٹجی اس نے طے کیا اس کو کہاں سے میں نے مارنا ہے ولا امنی <يَنَّهُم> مہن میں تمنائیں پیدا کروں گا تمنا شیطان کا سب سے بڑا حچار ہے لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ اَحْلِ الْكِتَابِ مَنْ عَمِلَ سُوَنْ يُجْزَبِ فیصلہ نہ تمہاری تمناوں سے ہوگا نہ اہلِ کتاب کی تمناوں سے ہوگا جو برائی کرے گا اس کی جذا پائے گا یہ تمنا ہے نا ہم اللہ بنا اللہ وا احباؤ و ویز ہم اللہ کے پیارے ہمیں نہیں جلائے گا یہودی بھی یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں ولو مننی انہم میں ان میں تمنائیں پیدا کروں گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک غزل میں جو انہوں نے لکھی ہے بہت بہترین بہت بہترین فرماتے ہیں من نزلت ہل منایا جس کے سہن میں تمنائیں اتر پڑی فلاں اردن تقی ولا سما نہ اسے زمین بچا سکتی ہے نہ آسمان بچا سکتی یہ ایسا وائرس ہے تمنا میری اتنی دکانیں ہونی چاہیے ایسا مکان ہونا چاہیے اتنے پلاٹ ہونے چاہیے اتنے مربع زمین ہونی چاہیے بیٹا میرا فلاں جگہ پڑھنا چاہیے ڈاکٹر بننا چاہیے انجینئر بننا چاہیے میرے گھر میں فلاں فلاں سہولتیں ہونی چاہیے یہ ساری تمنا ہیں آدمی اپنی کمائی دیکھے یا تو اس کے مطابق تمناؤں کو ڈراپ کر کے چادر دے کر پاؤں پھیلائے یا اس آمدنی کو ناجائز رائے سے بڑھا کے اپنی تمناؤں کے برابر کرے پھر رشوت لیتا ہے پھر سود پر قرضے لیتا ہے پھر وہ پھنستا ہے چکروں میں میں ان میں تمنایں پیدا کروں گا اور ہم جو پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں تمناؤں نہیں بٹھایا ہوا ہے تمناؤں کے مارے ہوئے ہم لوگ ہمارا ٹارگٹ موونگ ٹارگٹ ہے ایک سال ہم نے سوچا اگر یہ سال لگ جائے اتنے پیسے ہو جائیں ایک سجوکی خرید لوں یا ایک دکان بنا لو کافی ہے اگلے سال پتا چلا نہیں اور تھوڑا سا ساتھ شامل ہو سا ساتھ شامل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی بڑی تعریف کی ہے جس کی تمنا چھوٹی ہو تمہاری زندگی ڈیلی بیس تو تمہاری پلاننگ بھی ڈے ٹو ڈے ہونی چاہیے وہ ہدی سے سنیا نا میرے بندے میں تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگتا مجھ سے کل کا رزق مت مانگ اللہ کیا کہتا آج کی زور کہتا ہے نا پڑھو یہ تو نہیں کہتا کل کی بھی پڑھ لو اسی سال کے روزے رکھواتا ہے نا یہ نہیں کہتا اگلے سال کے بھی رکھو جس طرح میں تم سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا اس طرح مجھ سے کل کا رزق میں طلب کر جس دن کی عبادت تیرے ذمے اس دن کا رزق میرے ذمہ یہ ہم نے تمہنائیں پال لی ہیں کہ سات نسلوں کی ہم نہیں جمع کر کے جانا ہے حالانکہ اگر اللہ نے میرے بیٹے کے نصیب میں در بدار ہونا لکھا ہے تو شاید وہی دولت اس کا سبب بن جائے نفے کے اسباب سے نقصان دینا نقصان کے اسباب میں سے نفع دے دینا یہ اللہ کی سنت ہے بھائی کنویں میں دکیل رہے تھے اور اصل میں بادشاہ بنا رہے تھے یوسف علیہ اسلام فرآون بچے دبا کروا رہا تھا بنی سراہیل کے تو اصل میں اسباب بن رہے تھے موسا کے کہ موسا فرآون کے گھر میں آ کر پڑے موسا کو پالنے کے لیے موسا کی ماں کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے مسائن کے گھر میں پلے اور ماں کی تنخواہ بھی لگوا لے دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو اور اجرت بھی لیتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ جی ہے کہ والا عمن ہوں مہن میں ان میں تمنایں پیدا کروں اور یہ شیطان کا بہت بڑا باقی سارے گناہ اس کے گرد بنے ہوئے ہوتے باقی ہر گنا کسی نہ کسی تمنا کے گرد بنا جاتا ہے جس نے بھی سود لیا سود میں پھنسے آپ پوچھ رہے اس سے کوئی نہ کوئی تمنا لیٹ ڈوبی ہوا عمر نی میں ان میں تمنایں پیدا کروں تو سب سے پہلے تمنا چھوٹی کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا رہے تھے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے ایک جگہ نشان لگایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے پھر ایک نشان تھوڑا دور لگایا اور آپ نے فرمایا یہ اس کی تمنا ہے اور پھر آپ نے فرمایا اور یہ اس کی موت ہے وہ ابھی اپنی تمنا کو پہنچتا نہیں کہ موت اس کو پہنچ جاتی ہے یعنی حضور نے موت کا فاصلہ انسان کے تارگٹ اس کے ہدف اس کی تمنا کے فاصلے سے تھوڑا دکھایا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان چاہے وہ بلینئر ہو وہ رن آؤٹ ہوتا ہے اپنا مقصد نہیں پاتا درمیان میں اڑ جاتا تمنا کس طرح بنتی ہے تمنا بہت سی تمناؤں کا مجموعہ ہوتی ہے جیسے گھونسلہ ہوتا ہے گھونسلہ ایک چیز کا نہیں بنتا بہت سے چن کے اکٹھے کر کے ایک گھونسلہ بنا کرتا بہت سی تمنا جوڑ کے ہم ایک گھونسلہ بناتے اور اس گوسلے میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا کہ ہمیں شکاری پکڑ کے لے جاتا ہے میں یہ شعر پہلے بھی آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں اور میں نے کبھی بھی شرم محسوس نہیں کی کہ یہ پنجابی کے شیر جتنی عزت والی زبان انگریزی ہے اس سے زیادہ عزت والی پنجابی نہ ہو تو کم نہیں اسی طرح پشتوں کا معاملہ بھی ہے یہ زبانیں جو ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں میاں محمد صاحب فرماتے ہیں بلبل بل سی ایک باغے اندر آلنا پئی بناندی آشیانہ گوسلا بلبل سی ایک باغے اندر لڑا پئی بناندی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئی قرلہ وہ جو مرتا ہے اس سے پوچھیں وہ کیا روتا ہے کہ کے پاس رونے کا وقت بھی نہیں ہوتا کیا, کیا تمنا لے کر مرتا ہمارے ایک ساتھی ان کی وائف بہت ہوئی تھی بڑے عرصے بعد اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا بیٹا یہاں تھا کینسر ہو گیا انہیں یہیں پاکستان وہ چلی گئی جب ان پہ نزا کا عالم تاری ہونے والا تھا تو وہ بیٹے سے بات کرنا چاہتی تھے بیٹا یہاں پیپر دے رہا تھا تو فون ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جا نمبر میں لا کے اور وہ بچے کو پکارتی پکارتی جان نکل بچہ اسکول میں تھا بات نہیں ہو سکتی تو پکار نہیں کتنی تمنا لے کے ہم جاتے غالب نے رالمن کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ہر لیکن پھر بھی کم نکلے 6 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو تو ابھی اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے دور دور تک آؤٹ ہونے کا کریز پر جمع ہوئی بڑی تمنا پہلے بیٹے سے جوڑی تھی پھر اب پوتے سے جوڑ لی ولا امن اینا ہو میں تمنایں پیدا کروں تمنا دو دھاری تلوار ایک لحاظ سے تو یہ آپ کو کرپٹ بناتی ہے میں نے کہا نا کہ اگر آپ اپنی تمنا یا تو تمنا کم کریں یا تنخواہ زیادہ کریں اور اکثر و بیشتر لوگ اللہ ماشاءاللہ اللہ تنخواہ زیادہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں بہ کے کچھ خواہشیں تو کر دیں دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو بھی وہی خواہش وہ تمنا کھڑی ہو جاتی ہے ادھر دو گے تو میرا کیا بنے گا یہ شوقن ہے شوقن الفاظ اللہ بھی اشان پچھلی آج میں اللہ نے کان فکر تو یہ بات بلا تیم الخبیس اللہ کو کبھی بھی گھٹیا چیز دینے کا تیمم بھی نہ کرنا ارادہ بھی نہ کرنا بہت بڑی انسلٹ ہوگی اس کی بلاس تم حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو وہ چیز تمہیں دی جائے تو نہ لو تو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا تم نے گھٹیا سمجھا غریب سمجھا ہٹا ہوا جوڑا دے رہے اس کو اللہ انتخ می سوا ہاں اس کے لیے کہ تم مجبور ہی ہو جاؤ لینے کے لیے تو وہ لو اور اللہ مجبور نہیں ہے وہ اللہ غنی حمید وہ غنی ہے اگلی آدمی میں فرمایا وائد و کم جب تم دینے کا ارادہ کرتے ہو تو شیطان تمہیں غربت کے ڈراوے دیتا ہے پہاڑ لا کے کھڑا کر دیتا ہے پوری لسٹ ابھی یہ بھی ہونا ہے یہ بھی ہونا ہے یہ بھی ہونا ہے فلاں جگہ بھی دینا ہے فون کا بل بھی دینا ہے مکان کا کرایہ بھی دینا ہے بیوی بی کو خرچہ بیچنا ہے اور فلاں بھی کرنا ہے ابھی حالانہ ایسے پتا چلتا ہے بس اسی دس روپے سے یہ سارے کام ہوں گے جو آپ دینے لگے پہاڑ وہ تمناؤں کے خواہشوں کی لسٹ لا کے رکھ دیتا ہے تمنا یہ کام بھی کرتی ہے یہ اس کی دوسری دھار ہے آپ کو ہر خیر کے کام سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ٹائم اللہ کے رستے میں دیں کہیں کسی لائبریری میں کسی نظم کے ساتھ وہ فوراً کہتا اگر ایک گھنٹہ اوور ٹائم لگ جائے تو اتنے پیسے مل جائیں گے تمہیں ہر بچت ہو جائے گی تمنا اس کا بہت بڑا بہت بڑا ہتھیار ہے اور ضروری نہیں کہ تمنا پوری ہی ہو یہ ہماری پلاننگ ہے پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا وقت بھی ہے یا کوئی نہیں کہا یہ گیا ہے کہ جس دن فیصلہ ہو جائے گا معاملات طے ہو جائیں گے جنتی جنت میں جانے والے جہنمی جہنم میں جانے والے اپنے اپنے ڈپارٹر لاؤنج میں پہنچ جائیں گے تو شیطان یہ بات کہے گا چرانے کے لیے انسانوں کو ان اللہ وادحق وعد اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے دیکھیے یہ ہے قیامت جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا پنجابی میں مار کے چمکا پوچھنے کی تھے کتنے لگیاں نہیں بیڑا غرق کر کے پھر کہتے وقال شیتان ہو اور شیطان کہے گا لمبا کبیل امرو جب عدالت برخاست ہوگی ان اللہ وادہ کم وادل وعد حق بے شک اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے سچے کیے تھے واہ واہ کم میں نے تم سے جو وعدہ کیا اس کے خلاف کیا اب کیا کریں اب گالیاں دیں کوئی پشتوں میں دے رہا ہے کوئی پنجابی میں دے رہا ہے کوئی انگریزی میں دے رہا ہے کوئی عربی میں دے رہا ہے یہی کر سکتے ہیں وہ کیا کہے گا و ماکان علی علیہ کم ان سلطان ان الا بھائی مجھے تم پر قدرت حاصل نہیں تھی میرا کوئی زور نہیں تھا تمہارے اوپر اگر تم میں سے کسی آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر میں نے ٹیکسی میں ڈال کر سین میں لے گیا ہوں تو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں میں زبردستی کیا گئے تم ہو کرایہ اپنی جیب سے دیا ہے وہاں ڈر کے گڑی بھی تم نے اپنی تڑوائی ہے دو چار مکے بھی کھائے ٹکٹ تم نے لیے گالیاں مجھ کو دیتے ہو بھماکان علی علیہ من سلطان مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا یہ اللہ کا تحفظ حاصل میں ورنہ جتنی بڑی دشمنی شیطان کو ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری گردن مار دے لہو ماغ کے بعد امن بین یا دئین خلف امر اللہ اللہ کے حکم سے آپ کے آگے پیچھے فرشتے لگے ہوئے آپ کی ایسی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے نائب ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے مقام سے گر گئے ہیں جس مقام کا جھگڑا تھا اس مقام سے ہی گر گئے ہم اقبال نے راستے نہیں کہا دیا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بند اپنا تو بند اپنا مقام پہ دیکھ اسی کی عزت رکھ لے اللہ نے ہمیں تحفظ حاصل کیا ابلیس کا کوئی زور نہیں چلتا کہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو جائے جو بھی آدمی نماز پڑھنے ہے موکہ مار کے اس کی ناک توڑ دے جاؤ نماز پڑھنا ہے نہیں روک سکتا سلطان میرا تیرے اوپر کوئی زور نہیں تھا جس طرح نبی کا کوئی زور نہیں کسی کو جنت میں لے جانے پر اِلَّا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی سجیشن دی تھی میں نے مشورہ دیا تھا یار آج موڈ اگر ٹھیک ہے پکچر اچھی لگی تو چلے کیا کہہ رہا تمہارے تم پہلے ہی سٹارٹ ہوئے ہوئے تھے کام تمہارا ہے میں نے تمہیں دعوت دی اور رسول نے بھی تمہیں دعوت دی ور رسول کاسٹنگ ووٹ تیرا تھا فیصلہ تیرا تھا تو نے رسول کی نہیں مانی میری مان لی تو جی بسم اللہ جہاں میں جا رہا ہوں چلیے میرے ساتھ رسول بھی زبردستی نہیں کرتا کر زبردستی رسول کی چلتی تو حضرت ابو طالب کبھی سال میں نہ مرن کلادیمن تھا رسول بھی دعوت دیتے ہیں شیطان نے بھی آپ کو سجیشن دی تھی آپ نے ووٹ شیطان کے حق میں ڈالا فلا لونی ملامت مجھے مت کرو لوم سکوں ملامت اپنے آپ کو یہ ساری گالیاں اپنے آپ کو دو جو مجھے دے رہے ہو میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی نبی نے تمہیں جنت کی دعوت دی تھی اللہ نے کیا فرمایا یہ تمہیں کیا دعوت دیتا ہے یہ تو اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے کہ چلئے چل کے جلتے ہیں جہنم میں ابلتے ہیں چل کے جا کے جہنم کے کھولتے پانی میں یہ تو سعیر کی دیتا ہے دعوت پس جب تم لی تم نے مجھے لب بیک کہا تم نے میری دعوت کو قبول کیا تو چلو اس کھولتے پانی میں چلتے اللہ سے اجازت مانگے گا اگر اجازت ہو تو میں خود اٹھا کے پھینکو نے اپنے ہاتھ سے تاکہ اور میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو کہ اس کی خاطر میں ٹرمینیٹ ہوا اس کی خاطر میری جو ہے وہ نمازیں ضائع گئی میں راندہ درگاہ ہو آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتے, اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ان نواد اللہ حق اے لوگوں اللہ کے واد سچے ایک صورت میں فرمایا مالک اللہ ارجون وکارا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے بارے میں پور وکار سوچ کیوں نہیں سوچ انیا دنیا <الدُّنْيَا> تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے دے تمہیں مرنا ہے تم کروڑ پتی ہو تو بھی تمہیں وہاں سے آنا ہے تم سے پہلے جو تھے وہ بڑی لمبی زندگیاں گزار کے پھر آئے ہیں حل تو حصو منہادن من ان میں سے کسی کو ٹچ کر کے چھو کر کے محسوس کر سکتے ہو اور ان کی سر گوشی سن سکتے ہو کہاں گئے جو کہتے تھے مانا شدو منا پوا تمہیں آنا ہے میرے پاس ولا یغرم بلّہ غرور اور اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ بہت بڑا دھوکے باز کہیں دھوکے میں نہ ڈالتے اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں کیا دھوکا ہے فیطان کہتا ہے اللہ بڑا رحیم اور کریم یہ ارب ہو کے اتنے اتنے گنا کر رہے ہیں تمہیں تو ویسے بھی اتنی ڈسکاؤنٹ مل جائے گی تمہیں کون پوچھے اور سب سے پہلی صاحب میں تو مولوی لگے ہوئے ہوں گے ہارا کچھ نہیں ہونا اور اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی دے اللہ رحیم ہے کریم ہے جنت اس نے بنائے کس کے لیے اگر ہمیں نہیں بھیجے گا تو جنت میں وہاں بھیجے گا کس کو اب آپ تو کرنی ہے نا اس نے گناہ کروانے سے پہلے شیطان اللہ کے بارے میں جری کرتا ہے آدمی گناہ کو ریڈیوس کرتا ہے چھوٹا کر کے دکھاتا قتل بھی کر دو کیا ہے؟ کون پکڑا گیا کتنے لڑکے ہیں پھانسی کو بھی کوئی اخبار میں پڑھیے غبت ہم نے پیسے دے کے افیار کا خراب کرا دینا گواہ توڑ دینا جج خرید لینا نکل آگے یہ یہ لیکن جب کروا لیتا ہے گناہ پھر اسی کو انلاج کرتا ہے پھر اے تری پہ لے جاتا ہے اس کو کہتا اب تو تمہیں نہیں بخشے گا اب تو تمہارا کچھ نہیں ہونا کسی کا بچہ گواہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں وہ آج اسکول نہیں نا گئے بس پلٹ کے جاؤ تمہارے ابو نے چھری پکڑی زبا کر دے گا تمہیں اور ڈنڈا لے کے پھر ابو تمہارا بالکل قصائی بنا ہوا اس وقت اور امی تمہاری بھی کہہ رہی ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیں آپ آب. اب وہ گھر نہیں جائے گا گھر نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا کسی مسجد میں جائے گا کہیں رات کو کہیں کسی گلی میں بیٹھا ہوگا چھپ کر کوئی پکڑ کے لے جائے گا اس کو شیطان یہ حال کرتا ہے اب ڈرا تھا تو, تو, تو نہیں چھوڑے تم نے اتنے درس سنے اتنی تقریریں سنی پھر بھی یہ کام کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گھر نہیں جانا اور دوسری طرف وہ کیا کہتا ہے وہ گنا سے پہلے ڈراتا ہے اور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں یا <univers> بادی اللہ زین اشرف لا تک نہحمت اللہ رحمت اللہ ان پھر دونوں بچے آ جاؤ پلٹ کے آ جاؤ کوئی اور ڈر نہیں معافی مانگو لکیریں نکالو یہ بھی اس کی رحمت ہے اس کا احسان ہے معاف کرنے کا بہانہ چاہتا ہے اللہ کی قسم ہم تو اس کی مار ہمیں مار کے اسے سواد بھی نہیں آتا ہم کو ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ مار ہمیں مار کے بھی کسی کو مزہ آئے بچہ ہونا اس کی ہڈیاں ہی اڈیاں ہوں تو اپنے کو مارنے پر بھی دل نہیں کرتا ہے کیا مارے ڈنڈا بھی مارے تو کوئی سریلی آواز نہیں آتی کرالی آواز آتی ہے ڈالر پتہ نہیں کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے گوشت والے کو مارے اللہ کو ہماریاں کو مارے تو مارے مارے فاد اللہ آزاد ہے مار کے اللہ کیا کرے تم تو مار بھی کھانے کے قابل نہیں ہو یہ اس کا کرم ہے ہم سے کوئی اس کا کام جڑا ہوا نہیں ہے بس اتنا پیار ہے اسے ستر ماؤں جتنا اتنا پیار ہے کہ اس کی وہ رحمت ہمیں آگ میں نہیں دھکیلنا چاہتی ولا یار دل ہے وہ بہانے ڈونڈتا آپ جب بچے کو آپ معاف کرنا چاہیں تو بہانہ آپ خود فراہم کرتے کیا کہتے ہیں بولو آئندہ نہیں کرو کان پکڑو اور لکیریں نکالو کیا وہ اس کے لکیریں نکالنے سے آپ کا رجا راضی ہو گیا نا آپ کی انا بچ گئی ٹھیک ہے نا اس نے کان پکڑے لکیریں نکالی آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہوا وہ تسلی دیتا ہے. کوئی بات نہیں وہ آلام و بیک میزن سے آپ جب تمہیں زمین سے بنایا تھا تو وہ جانتا تھا کہ تم سے گنا بھی ہو جائیں گے اس کے اعلیٰ ربن اس نے تمہیں نائب بنایا تھا لہذا پلٹ آؤ معافی مانگو یہ کوئی طریقہ نہیں یہ بھاگ جاؤ تم اگلی آئس میں فرمایا ان الشیطان علاق عدو یہ ساری تمہید اس آئس کے لیے بندی ہے ان شیفان عدو مدو خزو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن کی طرح لو اسے ایزی نہ لو اسے دشمن سمجھو آپ جس کو دشمن سمجھتے ہیں آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ آدمی میرا بدخوا ہے میری خوشی میں خوش نہیں ہے میرے نقصان میں خوش ہے وہ اچھا مشورہ بھی دے تو سو دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا اور میرا کوئی نقصان ہی ہوگا تب اس نے دیا وہ کہتا نا کہ فلاں دکان خرید لو کبھی نہیں خریدے گا کیوں یہ مشورہ میرے دشمن کی طرف سے آیا ہے اور شیطان کو تم نے ایڈوائزری کونسل کا جو ہے وہ سربراہ بنایا ہوا ہے اس کے مشوروں پر چلتے ہو اتنا خوشبو آدوہ اسے دشمن کی طرح لو اس کے مشوروں کو غور سے سوچا کرو سمجھا کرو دیکھا کرو ایک گنا کروانے کے لیے ننانوے دروازے کھولتا ہے جیسے میں نے کہتا نا کہ بعض ہوٹلوں میں ایپیٹائزر بھی دیتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے کچھ سلاد ولاد تین چار پلیٹیں لا کے رکھتے گے آپ اسے کھائیں تھوڑا سا تو آپ کی بھوک لے غریب کو تو پہلے ہی لگی ہوتی ہے امیروں کو کھولنی پڑتی تو وہ ننانوے جو ہے آپ کا پینٹائزر کھلواتا ہے پھر ایک گنا کرواتا ہے شیتان اس کا نام ہے ننانوے نیکیاں آپ سے کروا کے آپ کو ایزی اور ریلیکس کر دیتا ہے جیسے آپ جب تک نقصان نہ کریں تب تک مچھلی نہیں پکڑ سکتے وہ تھوڑا نقصان کر کے مچھلی پکڑتے تھوڑا چارہ ڈالتے ہیں نا آپ کسی <تصفح> کو پھائی میں پکڑنے کے لیے مونگ پھلی کا دانا لگاتے ہیں تو پکڑتے ہیں نا اس کو <تصفح> نقصان ہے نا شیطان نقصان برداشت کرتا ہے اتنے نفل اس کو پڑھا لو تاکہ ریلیکس ہو جائے ایزی ہو جائے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس نہ کرے سمجھے کہ میں نیک ہو گیا ہوں جس دن آدمی کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے اپنے اعمال کی چھان پٹک سنسر سے ختم کر دیتا ہے اپنے اوپر سے جمہوریت آ جاتی ہے مارشل لا ختم کر کے اسی دن جناب وہ آپ کو پکڑے اور پچھلے وہ سارے ننانوے جو ہے وہ وصول کر لیتا ہے اتنا خزو ہو الشیطان اندو عدو ہو عدوہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس میں کوئی شک نہیں تمہارا رب کہہ رہا ہے اور اسے دشمن کی طرح لو تمہاری خاطر میں نے اسے دشمنی ڈالی اور تم اس کی بات مانتے ہو ہمارے قتل ہوئے نا دو میرے بھائی آپ کو پتا ہے آپ مشکل جو آدمی ان کی ملاقات کو جاتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے قتل کیے آپ کو انر فیلنگ دے رہا ہوں اپنی جن کو ان کے پاس بیٹھا دیکھتا ہوں کہتا ہوں اس نے نہیں مارے اس نے مارے میرے بھائی میرے دشمنوں کے یہاں آنا جانا ان سے ملنا جلنا حالانکہ رشتے دار ہیں وہ مارنے والے بھی ہمارے عزیز ہیں کاتل میرا سگا خالہ زاد بھی ہے چچا زاد بھی ہے سگا تو ذہر اس کی پھوپیاں میری بھی پھوپیاں اس کی ماسیاں میری بھی ماسیاں کتنی کلوز رشتے داری ہے اس کے باوجود کاٹ کر رکھ دیا اس کی پھوپھیوں کو نہیں کوئی پھفی ملنے جانا جو اس کا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس نے قتل کیا ہمارا اور ہم اسے اسی خانے میں رکھیں گے جس میں ہم نے قاتل کو رکھا ہوا آپ کا کیا خیال اللہ پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ شیطان کے بازو میں بازو ڈالے پرانی مارکیٹ میں گھوم رہے ہوں گے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے تیری خاطر میں نے دشمنی ڈالی اور تو آج پھر اس کی باؤں میں بین ڈال کے گھوم جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو شیطان جھنڈا لے کر اس کے ساتھ جاتا اور آخری آدمی نکلتا ہے مارکیٹ سے تو شیطان نکلتا سارا دن اس گرمی میں محنت کرتا ہے وہ بھرتی کرتا رہتا بند جانب کے. اِنَّمَا يَدُعْ لَيَكُونُ <آئی> ہے بندے جانو کے اپنے مشن کے ساتھ جنت ٹھکرا دیا اس نے آپ کی دشمنی میں اور تم اسے دشمنی کر کے جنت بھی نہیں لے رہے تمہاری دشمنی میں دو ہستیاں ہی ہیں جنہوں نے جنت کو ٹکرایا ہے اور دونوں مجاہد ایک مجاہد سی سبیر اللہ ہے اور ایک مجاہد فی عداوت اللہ ہے یا شیطان نے جنت ٹھکرائی ہے یا مجاہد کہے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج میں تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں پھر کٹنا چاہتا ہوں پھر گردن کٹانا چاہتا ہوں آخر کوئی نہ کوئی مزہ تو ہے اس کے اندر یہ جنت کی نام تو وہ مجاہد وہ شہید ٹھکرا دے گا تو اتنا کمیٹیڈ ہے شیطان اپنے مشن کے ساتھ تیری دشمنی میں اتنا رائی کے دانے کے برابر کبھی اس میں حلال نہیں آیا تیرے رات جاگتا ہے ساری رات تیرے ساتھ جاگتا ہے تو دو دن نہ سوئے تو دو دن نہیں سوتا تو سوتا ہے تو تنیا ملتا ہے کہا یہ جاگتا رہتا میں دو چار گنا کروا لیتا ہوں یہ نہیں کہتا شکر ہے جان چھوٹی میں بھی جا کے سو جاؤں مگر نہیں وہ لاتا ہماری پنجابی میں کہتے کہ شکر کرے چلو سویا میں ذرا جا کے ریسٹ کر نہیں افسوس کرتا ہے کیوں سو گیا اتنا کمیٹڈ ہے اور تو اپنی کمٹمنٹ دیکھیں ذرا اس دشمنی میں ہم نے اسے وہ دشمن سمجھا اپنا مقام وہ نیابت ہم اس کے اہل رہے ہیں یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو اللہ نے ہماری خاطر دشمنی ڈالی یادین امن اللہ تادواد مولیا ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ اور دوستی اسی کے کہتے ہیں کہ اس کے مشوروں پر عمل کرے اور دشمن کے مشورے کو رد کرے ہم اللہ کے مشوروں کو اللہ کی کتاب کیا ہے مشورے نہیں احکامات ہیں ہم اس کی بات نہیں مانتے شیطان کی مانتے ہیں تو دوست کس کے اور دشمن کس کے واخر و داوان الحمد